جاء قال <سؤال> تاكنولي حدثنا علي بن طلحه حدثنا طشيان قال <سؤال> حدثنا الدوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لي انه لا يوم قتل <سؤال> ولا يوم جريت باب لا توزن من الشك <سؤال> حتى استيقن العرب سوره باب الدرم حديث سے 55 نباب تفصیل کے لاول فرضیتوزیلتو دغ اردو جاگید فرضت ثابت فضیلت دے نے کلچدہ ثابت کی شکا پر شخص کی حاصل حکم آکر مقصو مارت بین یقینی شک شکل کی سا ترجمے شب نہب پند پا پانا دس, دس بال وہ لا صرف شک. جمہور مسل دارے بل یقین ساد بہرابے وجوب دوست اطلاق شک خارج عالی اطلاق دا لاجب عالی عالی اطلاق. برابر خبر سے مطلب مرا مندا جانوی گزارجاری منا کر دا تراجیم دا بخاری دا امام سعید شروع سے شور فمان سے کیوں کڑا پداخید صلاۃ کے شکرانے کہ جس ماہ سے عمرہ شروع ہوا پداخید صلاۃ کی مبادع جو پیش کی شروع ہونا ہو گئے شکیلال 14 سے ماہ کے بعد نہیں کہ نا یوجر لدخول الصلاۃ مگر فرض خارجسرات متلا تھا خارج اسراط کھلے الگ وجوب رائے دی کہ یقینی رائے سنگھا ام مختار میں تو سب امی سباد آکار مرکو منسوخ رابر ہے منسوخ کی زمین ان آن شکا کی کی پر شکار کے بعد آمد عباد التمی تراشی دام کیم س سیدف شاہ شاہ جی نے سراسرا تھا مارا الرجل شکا رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا بارہ رضی اللہ شو نبی رضا عبد اللہ المبارک رضی اللہ شریکوا انه هو ذمیر شان چی انه شان دار شکا رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا بارہ لا سر سرادے ادا مسائلہ کتھنکی پھر صراب کر رضا رنگی پھر خارج صراب پھردہ از اکر ترجمہ مطلب مناقات لگا ادا مسائلہ مہور دے وطالعان پہ تلو اولائن ساریخو نبو اپس کی گئی تو مانزلہ نبو کردی اسینا پہنکوئی من دلماتی حتی اسماع صوتم او جدر یحن حتی ایتا کرن مفصد داری نا اطلاع دوائندو فکر سڑے کنوی سناوری تعبر آواز یا مخصوص کیرب اور ادا حکم ایک ہو داخل جی مہابے والے